بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مئی 2020 سبق نمبر دو ہم نے کل پڑھ رہے تھے کہ جی مرفعات کے متعلق مرفوات آپ جانتے ہیں کہ جی مرفوعات آٹھ ہیں اب سب سے پہلے مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم جو ہیں وہ جانتے ہیں مبتدا کسے کہا جاتا ہے مبتدا ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے اور کلام میں مسند علے بنتا ہے یعنی عامل لفظی سے خالی ہوگا مسند علے بنے گا تو وہ مبتدا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی تو زید یہ مبتدا بن رہا ہے عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند علیہ بن رہا ہے خبر کیسے کہا جاتا ہے خبر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور کلام کے اندر مو مسند بن رہا ہو اور صفت صفت نہ ہو یعنی مسند بن رہا ہو اور صفت کا اپوزٹ ہو تو وہ کیا کہلائے گی وہ خبر کہلائے گی جیسے زیدن کا امن کے اندر کا امن یہ جو ہے یہ خبر بن رہی ہے یہ صفت نہیں ہے یہ کیا ہے خبر بن رہی ہے اور یہ مسند ہے اس میں سے اب اب ضابطہ سمجھئے گا کہ ہم مبتدا اور خبر کو پہچانتے کیسے ہیں اس کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہمارے پاس ہوتے ہیں مبتدا اور خبر کو پہچاننے کے حوالے سے تو یاد رکھیں کہ مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نکرا ہو مبتدا کے لیے اصل کیا ہے کہ معرفہ ہو خبر کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نقرہ ہو تو اس لیے جب دو اسم آ رہے ہوں اور دونوں مرفو ہوں دونوں مرفو ہوں اور اس میں کوئی حکم پایا جا رہا ہو یعنی ہونا یا نہ ہونا پایا جا رہا ہو ہونا یا نہ ہونا پایا جا رہا ہو تو جو اسم معرفہ ہوگا اس کو آپ مبتدا بنائیں گے اور جو اسم نکرا ہوگا آپ اس کو خبر بنا دیں گے مثال دیکھیے عام سی مثال جیسے اگر لکھا ہو کسی جگہ کے اوپر زئیدن غلامون۔ غلام ان تو ضعید المبتہ بن جائے گا اور غلام نکرہ ہے وہ خبر بن جائے گی ایسے ہی ہم کہتے ہیں تو لفظے اللہ معبود اللہ اسم جولالہ جو ہے یہ کیا آ جائے گا یہ معرفہ ہے تو اس لیے یہ مبتدا بن جائے گا اور معبود یہ اس کی خبر بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے واخردال دعوان الحمدللہ رب العالمین